اور ہم آج نومبر 1968 کی پہلی تاریخ ہے اور ہم جاوید نامے میں پھل کے ذہن پر پہنچ رہے ہیں وہاں ارواح واح کے باب ان کی ملت غداری کرنا و دوزخ ایشارہ قبول نہ کرنا یہ جس زمانے میں حضرت علامہ نے یہ لکھا ہے ہندوستان میں پاکستان کی تاریخ اس زمانے میں چل پڑی تھی اور یہ نیشنلسٹ علماء اس کی سب سے زیادہ مخالفت کرتے تھے علامہ کے دل پر اس کا بڑا گہرا اثر تھا اور اس کا تو پتہ چلتا ہے جو حسین احمد مدنی کے خلاف انہوں نے جو شعر کہے ہیں اس پہ نظر آتا ہے کہ نصور تھا ان کے قلب میں اور کیسے ان کی زبان پہ آ رہی تھیں اسی دور میں انہوں نے یہ لکھا ہے سمبل کے طور پہ انہوں نے لیا ہے جعفر اور صادق میر جعفر لیا ہے بنگال میں سراج ادولا کے خلاف جس نے سازش کی تھی اور صادق لیا ہے دکن میں جس نے ٹیپو کے خلاف سازش کی اور یہ دونوں ہی اصل میں ایسے مرکزی مقامات تھے کہ جہاں ان کی غداری کی وجہ سے انگریزوں کے پاؤں جمے اور پھر مستقل طور پہ ہندوستان اس کے بعد ان کی غلامی کی زنجیروں میں جگڑا گیا ان کے ذہن پہ اس کا اتنا گہر اثر تھا کہ اس میں آپ دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کے اعتبار سے بھی اور منظر کشی کے اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ کس شدت جذبات سے یہ چیز وط کر رہے ہیں کہ قوم اور ملت کے خلاف غداری جو ہے وہ اس کا انجام و محال کیا ہوتا ہے اور غدار کا مقام کون سا ہوتا ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے اتنے ہولناک مناظر اس کے اندر آتے ہیں کہ آدمی واقعی کہاں ٹوٹتا ہے وجود اس کے کہ گاندھی نے اس کو خرید لیا ہو پیر رومی آ امام راستہ آش ہر مقام راستہ گفت اے گردو نہ گردے سخت کوش دیدائی ہی عالم میں کوش زحل ہے نا یہ وہ جس کے گرد وہ ہوتا ہے عالم ذن پوش یعنی یہی سے شاعری شروع ہو گئی تھا آپ اندازہ لگائیے جیسم جی ہاں اس کے گرد رینگ ہے نا عالم پوش یعنی یہ ہے یہ مقام جو اس کے اتنی سجیسٹونیس ایمایت ہوتی ہے اس کے اندر وہ زین پتھانا کے ہندو کے ہاتھ سے بگے ہوئے یہ سب اب جس مقام پہ لے جاتا ہے اس کے آلو میں زندار کوش کہتا ہے اور اس کے گرد جو ہے وہ رنگ اس کو زندار سے تشبیح دینا آنچ بھر گرد ہے کمر پیچیدہ اس آج دے اسٹارا ایک دلدیدہ است چور کا بچہ ہاں ٹپیکل بنے کی جو ضرورت ہے نا وہ لے رہا ہے دلدیدہ است از گرا شیر خرا ہو سکون کیا بات ہے سب سے زیادہ سوست رفتار یہی ہے نا ظہری خرام ہو سکون برنے کو از ہُکم ہو رشت و زب ہار نکو از ہکم ہو رشت و زبوں وہاں ہر خوبی بھی جو ہے ہر جوہر بھی جو ہے وہاں پہنچے تو اس کا بیلا گر ہو جاتا ہے وہ سارا دش تو زبوں ہو جاتا ہے وہ خیر کا وہاں کوئی کوئی نشان تدمی نہیں ہر خیر بھی جو وہاں پہنچے وہ سارا دش اور زبوں ہو جاتا ہے یہ جتنی علم اعتبار نہیں کہ علم کے اعتبار سے تو ان کو خیر کہا جائے گا لیکن نہ ظہر میں ہونے کی وجہ سے وہ زشت اور زبوں ہوئے ہیں طے کرے او گرچے از آب و گلست ابر زمینش پارہادن مشکل دل دلتے خوب بات یعنی ایسوئی گال شروع کر دی تھی سب ہزار افرشتہ تندر مدس اہر حق را قاسم آج روز ادس درا پہ ہم میز نب سیارہ راہ آج مدارس بدند سیارہ راہ کیفیت اس کی یہ ہے کہ ہزاروں فرشتے ہاتھ میں کڑک کا راد کا ہنٹر لیے ہوئے اللہ درگ رات کڑک والی جو بجلی ہوتی ہے اور وہ روزے السط خدا کا جو جلال اور کہہر ہے اس کو وہ تقسیم کر رہے ہیں وہ فرشتے مار مار کے تہ ہم درا قاسم تقسیم کرنے والا ہاں جی تہ ہم درا اس پہ مار رہے ہیں اور اس کے مدار کے اندر بھی وہ کسی ستارے کو نہیں سیارے کو نہیں آنے دیتے اتنی ظلمات اس کے مدار میں بھی کوئی سیارہ نہ آ جائے وہاں سے بھی دور دور ان کو بھگا رہے ہیں کہ قریب نہ آ جانا بار کند سیارہ بار کند اکھیڑ دینا جڑ سے اکھیڑ دینا بار کند آلمے مترودو مردود سطح جس کو فنک نے بھی مردود اور مترود قرار دے دیا وہ آلم مترد رد کیا ہوا صبح او ہو مانند شام آز بخر کیونکہ <laughs> وہ تو وہاں تو روشنی نہیں پہنچتی نا سورج کی اس واسطے وہ صبح اس کی شام کی مانند ہے نہر کے بخل کی وجہ سے منزل ارواح بے یوم شو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے یعنی اٹھنا ہی نہیں ان کے لیے کیا باتیں ہے دیکھا دل سے نکلی ہوئی چیزیں بے آمد نشور یعنی وہ, وہ ایسی ارواک جن کے لیے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں نشات ثانیہ ہے ہی نہیں ان کی قسمت کے اندر اور مصرا ہے کہ دوزخ از اہرا کے شاہ آمد نفور خود دوزخ ان کو جلانے سے نفرت میں آ گیا کہ نہیں سامنا میں تو جلا بھی نہیں سکتا ان کو اس وجہ سے وہ برا درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں ورنہ سیدھا یہاں سے ان کو دودس میں پھینک دینا تھا اس نے دودس میں پھینک دینے کے بعد کیا بنی پھر دیا لٹکایا ہوا ہے درمیان میں کیونکہ دودس نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں صاحب میں ان کو نہیں گلا سکتا گلانا اندر اونے اون دو تا ہوں تے کو ہم شام نہیں بلکہ تاون کہا ہے اس سے بھی اونچا رو ہے کاؤں میں کشتا از بہرے دو تن ہزیکل لائف کو اپنے بچانے کے لیے انہوں نے پوری قوم کی روح کو مار دیا تھا ایز بہرے دو تن رو ہے کاؤں میں کشتا از بہرے دو تن کیا بات ہے کیا بات ہے؟ دو جسم کی مجھے فزیکل باڈی دو فزیکل باڈیز اپنی صرف صاف رکھنے کے لیے انہوں نے پوری قوم کی روح کو مار کے رکھ دیا جعفر از بنگال اور صادق از بکن اور یہ مصرا جو اس بنانے میں ایک ایک کی زبان پہ تو آج تک بھی تازہ ہے یہ مصرا ننگے آدم ننگے بی ننگے وسن اور پھر وہ سالک کی پیروٹی اس کے اوپر وہ تو وہ بھی مرد دلچسپری اس کے بعد گاندھی ا گجرات ہو بھاوے از گگن ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن نہمی دو نام ملت از کارے شا اندر پساؤ ملت وہ ملت کہ بندے ہر ملت کو شاہ جس کی کیفیت یہ تھی کہ جس نے ہر ملت کی غلامی کی زنجیروں کو توڑا تھا ملک کو دینش از مقام خود خطا ان دو کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی مینا رانی خطہ ہندوستان عزیز خاطر صاحب دلان خطہ ہر جلوہ اش گیٹی فروز در خاک و خوں غلق نوز اس قدر جنت جنت کی نظیر خطہ اور آج تک اس کی کیفیت یہ ہے کہ خاک و خون کے اندر وہ غلطیدہ ہے صرف ان دو کی وجہ سے تخم در گلش تُس میں غلامی را کیشت ای ہم کردار او اور واہ جشت در پزائے نیل گو یک دم یکم باعث ٹھہر جائے سزائے مورگیوں کے اندر کا مقافات عمل دینی کے چیز تجھے نظر آئے ذرا یہاں سے رک کے کھڑا ہو کے دور سے دیکھ پتہ چلے کہ مقافات عمل یہ ہیں ان کی جذا کیا ہوتی ہے گلز میں خونی یہ تو رومی نے کہا یہ کھڑا ہو گیا زندہ روپ آنچے دی دم می نہ گنجد در بیاں تن سہ مش بے خبر گردد جا یہ کیفیت ہو جاتی ہے منچ دیدم کلز میں دیدم زخ پلز میں طوفاں بروں طوفاں دروں گر ہوا مار تلزم تو, تو جلد کلزم نہنگ سمندر میں جیسے یہ بگرما چھوتے ہیں ہوا کے اندر اس طرح سے سانپ تھے کفچا شب گون، بالوں پر سیماب رنگ فن اس کی جنجو تھی फन और उनके बालों اور ان کے بالوں پر ہاں جی وہ سپنی فن جو جی موجود در رند مانندے پلنگ کیا بات ایسا ہے کیا ہاکات ہے در مانندے پلنگ بھیڑیوں کی طرح اڑ کھانے والی موجیں از نہیں بش مردہ بار ساحل نہنگ ہوں اندر والوں کا تو پوچھو نہیں کیا حال ہے ساحل پہ بھی جو پڑا ہوا نہنگ ہے وہ بھی اس کے حوثے مردہ بہر ساحل راہم یک دم نداد ہر زمان کو پارائے اے درخو فداد بڑے بڑے پہاڑوں کے ٹکڑے اس کے اندر گرتے چلے جا رہے تھے ماؤج ہوں با ماؤج ہوں اندر ستےز در میں نش ذور کے در اف تو خیز اس قدر الا کے اندر ایک چھوٹی سی کشتی اور اندر آ زورک دو مردے زرد رو زرد رو اریا بدن آشفتہ رو جی؟ دونوں ہوئی پر نہ کشتی آج شکارا جی سے آشکارا میشوج روحے ہندوستان آسماں شک گشتو پورے پاک تار پردار از چہرائے خود بر کشاد در زمینش نارو نورے لا جان جلال و جمال دونوں درد و چشمے او سرور لا جال کل ڈر بر صبت کر از صحاب خوبصورت لباس کارو پودش از رگے کر گلاب گلاب بچی خوبی نصیبش تاؤ کو بند واہ بر لبے ہوں نالا ہے درد مند گفت رومی روح ہندست نگر افغان سوز ہاؤ اندر جگر روح ہندوستان آلا پر جی کو ن ج افسرد در پاندو سے ہند واہ واہ کیا دکھ ہے شمے جا افسرد در پاندھو سے ہند آ ہہا ہندیا بے گانا از نام سے ہند واہ وا, وا, وا. مرد کے ناحر مز اسرار خیش زخمائے خود کم زند بر تار خیش بر زمانے رفتہ نی بند نظر اب وہ سفیون میں گھوم کا کے ہاں جناب سب جو گندہ سی وکرما جیت ان کے ساتھ اسی جناب ڈال دینی آ گیا کہ جی سڈے بھی او سلاح الدین یوبی ہوں زنگی تے خالد ہوں بر زمانے رفتہ می بندر نظرشے افسردہ آج تشے افسردہ می سو جگر گری ہوئی خار آج سے اپنے جگر کے لیے حرارت کا سامان پہنچ پہنچاتا واہ واہ واہ آتش نہیں آتش کا مسفل کر دیا نا تو شیئر کے لیے آج آتش افسردہ جگر می سوزد کیا بات ہے آہا. میں کہتا ہوں تکلیف کے خلاف اس سے بہتر مصر نہیں ہو سکتا جی. آتش افسور دہ می سوزد جگر ہاں ہاں ہاں واہ واہ واہ بند ہا بر دستوں پائے من ازوس ہاں بند ہا در دستوں پائے من ازوس ازوس نا آئے نارسائے من ازوس خیش تن از خدی پر ناختہ از رسوم کوہ نہ زندہ ساختہ یہ روحے ہندوستان کہہ رہی ہے نا آدمیت از وجودش درد مند یعنی ہندیوں کی وجہ سے اثر ناؤ از پاکو نا پاکش نجن خفا متلفر یعنی ناپاک ہی سے نہیں بلکہ جس کو وہ اپنے ہاں پاک قرار دے رہا ہے اس سے بھی وہ متنفر ہو رہا ہے یعنی معقول ملک کے متعلق آپ دیکھتے ہیں نا کتنی بڑی چیز ہے اس کے پاک و ناپاک دونوں سے اصر حاضر جو ہے وہ متنفر ہو رہا ہے معقوم کے ہاں پاک کیا چیز ہے چیزیں بگلور روح ہندوستان کہہ رہی ہے اب یہ یہاں اٹیک بڑا عمدہ ہے ہندو تہذیب کے اوپر دگزورنس پکڑے کہ اریا دہد اے خنک پکڑے کہ سلطانی دیہد واہ واہ اوری دیہات دونوں مانوں میں کتنی خوبصورت چیز ہے ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی تمام آسائشوں آسائشوں رہائشوں زمائشوں سے ترک کر دینا الگ ہو جانا یہ بھی اریاانی اور سچ ہندو کا جو تا دور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بالکل ننگا ہے بالکل نگے بھی ہوتے ہیں اور باقی بھی بوتھ مال کے ہوئے ہمیں لگوٹی ہوں یعنی گھر میں کب لگام تھا میں گوئن باور کب دست غلہ تھا گلا نہیں ہو رہا بو رہا گوئن بلگوٹی اسے نکت نہ لگام نہیں دیا بورا گوئن ہم از ہوئے صبر جادر و مجبور راہ جبر یہاں یہ جبر جو ہے عزیز کے معنی سمجھ لینے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جبر یا تو استقداد کے معنی ہے ظلم کے معنی ہے جور کے معنی ہے اور یا جبر اور صبر کو ہم معنی قرار دیں کہ مجبور جو ہے صبر یہ عام ہمارے اردو کے معنی میں یہاں آیا ہوا ہے خاموشی سے کسی استمداد کو برداشت کرتے چلے جانا اور اس کے خلاف آواز نہ نکالنا یہ ہے جو کچھ یہاں معنی ہیں جادر و مجبور نہ زہر سبب دونوں معنی ہو سکتے ہیں جبر ظلم جو ہے جادر کے لیے بھی زہر ہوتا ہے ظلم کرنے والے کے لیے بھی زہر ہوتا ہے اور مظلوم کے لیے بھی زہر ہوتا ہے دونوں چیزیں اس میں آ سکتی ہیں بصبر تہمے خوبر شبد مجبور جو ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ تو صبر تہم جو ہے خاموشی سے برداشت کرتے چلے جانا اس کا خوگر ہو جاتا ہے آ بجبر تہمے خوبر شبد اور وہ مسلسل ظلم کرنے کا عبی ہوتا چلا جاتا ہے ہر دو راز کے ستم گردت خزوم ورد من یا لیتا قومی یا لم دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ذوقیہ ستم جو ہے ایک کو ایک کے لیے ستم کرنا اس کے لیے ستم سہنا دونوں کا یہ دن ب دن بڑھتا چلا جاتا ہے اور میں تو سوائے اس کی اور کیا کہوں کہ میری قوم کاش جانتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ یا نمون کاشٹ میری قوم جانتی کہ کیا ہو رہا ہے کی شب ہندوستان آئے بروس اب آئی بات روح ہندوستان کہہ رہی کہ اس ہندوستان کی رات جو ہے اس میں شہر کیسے ہو سکتی ہے ایک مصرے میں ہے مرد جا زندہ روح او روح اب آ نا یہ اپنے دور کے جو تھے نیشنل اسٹون کی طرف <تصفح> کہ اس ہندوستان کی رات جو ہے تاریخ رات وہ شہر کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جا مر گیا اس کی روح تو ابھی تک زندہ ہے تاز قید یک بدن وی بے حد وامیر حد آشیاں اندر تنے دیگر نے حد روح جا کر اس کی کیفیت یہ ہے <تصفح> جی. اب آیا اقبال اپنے ہاں کے نیشنلسٹ علما کے یہ ابوال کلام اور یہ حسین احمد اور کفایت اللہ پہلے انگریز پھر ہندو گاہ او را با کتا ساز باغ گاہ پیشے دائریاں اندر نماز اندر نیاز دیر ہیرے ہُو, ہو، سودا گریز متھو پیسے ٹکر واہ واہ واہ انتری اندر لباس حیدریز انتر وہ مرہب اور انتر مخالفین کے سب سے بڑے دو سب سے بڑے مخالف سمجھیے اس دور کے جو تھے انتر اور مرہم خیبر میں ان کے ساتھ مقابلہ پڑا تھا نا تو اس لیے, لیے دلوقتي دلوقتي وہ دلوقتي ہمیشہ ہمارے سمبل کے طور پر جو مخالفت میں سب سے زیادہ سخت ہو اور مقابلے میں سختیا ہوتے ہیں ان کو مرحب اور انتر کہتے ہیں تو جہان رنگ و بو دگر ہو گرد دیگر رسم ہو آئین ہو گرد دیگر جسے تو مجھے لگتا ہے اس ہبا کے ساتھ ہی وہ موغے باد اس کے مطابق ڈھلتے چلے جاتے ہیں پیش عزیز چیزیں دیگر مسجود ہے اور در زمانے ماں وطن بحبود ہو. <تصفح> کیا ہوگا ظاہر اُزم دی مرتے جا رہے ہیں دین دہ غم بات نش چوں ڈیریاں ذنار بند جا پھر اندر ہر بدن ملت خش مسلمان کھن ملت کش خند خندان است با کس یار نیست ملتا ہے بڑا حساس کی با کس یار نیست ماراگر خندر شار از نفاقش وحدتے دونی دولیم ملتے, او از, او لئی ملتے, او لئی ملتے او از وجود ائیم مل تیرا ہر غارت گریس اصنؤ از صادق یا جعفریس الما از روح جعفر ہے جافر الما الما از جعفرارے ایمان واہ واہ واہ وا وا وا. فریادیں یق از ضورف نشینا نے پلز میں ان میں سے ایک کی ہوٹھا بات ہے جی یہ بھی عجیب شعر آئے ہوئے ہیں ان کی زبان سے آپ سوچیں یعنی ان کی ڈسکرپشن دیتے وقت یہ نے کو کاٹنے سے گزاری ان جیون یعنی زبان تو آئے گا جو کچھ فضل پہنے وہ ٹھیک کہے گا نئے ادم مارا پذیرد نئے وجود یہ ترجمہ ہے نا جی قرآن پہ لاجب تو فیحاولہ جہنم کے متعلق اس میں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی یہ ہے نا اس کا ترجمہ نئے ادم مارا پذیرت نئے وجود لیکن پزیرت نے یہاں بات شاعری میں لا کے اور بڑھا دی ہے قبول نہیں کروں وائے از بے مہریے بودھو ببو ہاں ہاں بے بہریے بودھو ببو ادم کی بھی بے محری اور وجود کی بھی بے محری ہمارے ہم کہتے تھے کہ ماری جائے یقول القاف ہے یاد ایسا نہیں تو راہ باہ ارے ہم کہیں ما. کس ادم نہیں جاتا سکتے نبود ہی ہو جاتے وہ بھی تو نہیں وہاں ہو سکتا وائے آج بے بہڑی ہی ہیں بودو ببو واہ واہ واہ تا گزشتے مز جہان شرک و غرب در درے دوزک شدیم از درد و کرم شرر بر ساد کو جاتے نظر بر سرے ماں مشت خاک کس طرح نظر جب وہاں سے ہم آئے ہیں تو دوزخ کے دروازے پہ آن کے بیٹھ گئے اور اس کی کیفیت یہ کہ ایک ساری مٹونی ساڑھے سیر پہ مارے پہ ایک شرارا ضروری ہے کس طرح پسند ہی ہو جائیے بیٹھے رہ یعنی بھیک مانگنے کو کہاں گئے ہیں کے دروازے پہ بھی مانگنے گئے اور وہاں سے برف سڑے ماں مشتخر نظر رکھے تو انتہا ہے ہے انتہا ہے یہ چیز کہنے کی مفت دوزخ را خسو خوا دے شولہ من ری دو کا پھر پاپ دے من بسوں کا شاخ جو ہے وہ میں دے دوں شولہ من دو کا دو کافر وا وا وا. من. دو پھر پاک دے واہ واہ واہ جی پھر وہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم جہنم کے دروازے سے اٹھے آس ہوئے نو آسماں رفتے ماں پیشے مرگے نا گہاں رفتے ماں پھر موت کے آگے چلے مرگے نا گہاں یہ ناگہاں ہمارے یہاں ویسے تو کہتے ہیں نا جو یوں ہی آ جائے ناگہانی جسے کہتے ہیں اصل میں گہاں تو فارسی زبان میں ریزنگ کو کہتے ہیں اکل کو کہتے ہیں نا تو یہ مرگ ناگہاں اس کو کہتے ہیں جس کے لیے کوئی ریزن نہ ملے گی کہ یہ کیوں آ گئی ہاں ایسی کچھ ایکسیڈینٹس میں جس کے لیے سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیوں آ گئی تو یہاں مرگ ناگہاں بہت اچھی چیز لایا ہے یہ یعنی جتنی مرک ایسی تھی جو کچھ ریزنگ جانتی تھی اس کا تو ہمیں پتا تھا کہ وہ تو ہمیں نہیں قبول کرے گی ہم نے چاہا کہ کہیں ایکسیڈینٹس ہی مر جائے اسی یعنی بغیر ریزنگ کے ہمیں کوئی قبول کر کے بڑی چیز ہے جی یہاں کہ یہ ناگہاں کہنا اس طرح کا جس آگ کے سامنے ہم موت کے سامنے جاتے تو جو بائی ریزن اپنے آپ کو کسی کو مارتی تو وہ تو ہمیں کبھی نہ مارتی لیکن ہم مرگے ناگہاں کے پاس گئے گا سر اسرارے منس بہت اچھے شعر ہے یہ موت نے یہ کہا کہ زندگی یا جان جو ہے وہ تو میرے ہی رازوں میں سے ایک راز ہے حفظ جانو حد میں تن کارے منست میرا کام یہ ہے میں تو وزن کو تباہ کرتی ہوں جان کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہوں اور جانے رشتے گھر کے نرزن بات دو جاؤ اس نے یہ کہا کہ میرا کام جو ہے میں جان کو محفوظ کرتی ہوں اور بدن کو مارتی ہوں کفیت میری یہ ہے کہ جان زشتے گر کے نزد بار دو جاؤ اے کے ازمن حد میں جان خواہ براؤ میری کفیت یہ ہے کہ جان خواہ کتنی ناقص کیوں نہ ہوئے ہو کتنی کم قیمت کیوں نہ ہو دو جاؤ کے برابر بھی اس کی قیمت کیوں نہ ہو نا زد نہیں ہے میرے نزدیک کوئی اتنی سستی بھی کیوں نہ ہو بجاؤ کے برابر بھی کیوں نہ ہو میں اس کو بھی محفوظ رکھتی ہوں جان کو تو اے کے من حد میں جان خا ہی کرو ای چنی کارے نوی آئے ز مرگ جانے غدارے نیا شاید ز مرگ موت سے بھی نیا شاید ہاں پھر اس کے بعد اے ہرائے تند اے دریائے خون اے زمین اے آسمان اے نیل گون دیکھیے چیخیں اس کی یہ وہی کہتا جا رہا ہے نا اے نجوم اے ماہتاب اے آفتاب اے قلم اے لو محفوظ اے کتاب اے بتا نبیز اے لڑ دان گرب اے جہان در بغل بے حرب و ضرب کیا کہہ رہی ہے انہوں نے ٹکا دیا جاتی جادی جہاں بے ابتدا بے امتہاس اور بندہ غدار لام اجاست واہ واہ واہ وا. نا جہاں آمد صدائے ہال ناگ سینائے صحرا دریاؤ چاق چاک رت اقلی میں بدن از ہم گسیخت اچھا یعنی اقلیم بدن یہ تمام فزیکل ورلڈ جو تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ڈس انٹیگریٹ ہو گئی دم بدم توہ پارا بر تو پارا ریخ تو ہارا بسلے صحاب اندر مرو جا رہے ہیں چل رہے ہیں قرآن کی لائتوں کا ترجمہ ہے ان ہدا میں میں بے دانگے سور تباہ ہو رہا ہے بر تو تم در از تبو تابے درون آشیاں جستند اندر بہرے خون گر رہی ہے باجھا پر شورو از خود رفتہ تر گر کے خون گر دید آ ہو قبر آچر ہو نہ بر پیدا و نہ پیدا گزشت خیلے انیم دیدو بے پروا گزشت انہوں نے بھی ایک بات ہی دیکھی دیکھ لیا صرف اس کو کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اور صاحب اس کی طرف سے ان, ان پہ بھی قتل کوئی اثر نہیں ہوا کہ کس طرح ان کی تباہی ہوئی دیکھا انہوں نے اور آنکھیں بند کر کے پرواہ واہ واہ واہ واہ واہ کیا ہم ایک سو بہتر سفے تک آج آ گئے اس کے بعد چونکہ نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے اب آنس افلاق پہنچ رہا ہے یہ اور یہ سب سے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ لمبا چیپٹر یہی ہے یہاں اب یہ سب سے پہلے نکشے کو ملے گا یہاں ٹیپو سلطان کو ملے گا عبدالی کو ملے گا اور پھر نادر کو ملتا ہے درمیان میں ہندوستان کا شاعر بھی آ جاتا ہے ہمدان غنی کاشمیری اور پھر وہ جنت الفرثر شرف السا اس میں آتا ہے یہ مختلف یہ آتے ہیں اور یہ آنسوئے اخلاق میں یہ چیز اس کی آتی ہے پھر اس کے بعد وہ ہے ندائے جوال حضور خدا میں اور آخر میں پھر نجاد نو کے نام ہے وہاں پھر یہ ختم ہو جائے گا اگلی دفعہ ہم اس کو لیں گے صوبے اخلاق میں سب سے پہلے حکیم المانوی نقشے کا مقام یہ بتائے گا بہت بڑا مقام لیتا ہے یہ شخص وہ ہے بھی اس قابل کہ اس کو مقام دیا جائے آج ہم نہیں ختم کر رہے ہیں آج نومبر 1968 کی سولہ تاریخ ہے اور ہم جاوید نامے میں ان افلاق سے اب آگے آنسوئے افلاغ جاتے ہیں یہ بڑی اچھی اس کی ترتیب ہے اس کے بعد افلاق سے آگے ماوراہول ماورہ اس کو جانا چاہیے تھا لیکن وہاں تو وہ جسے ہم جنت کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے اور یہ درمیان میں لانا چاہتا ہے اس کو نٹشے کو اب نٹشے کے متعلق وہ کیا یہ رہا ہے کہ کل بھی عموماً دماغ شکا اب قلب کے ایمان کی بنا پہ تو وہ اس کو بھیجنا چاہتا ہے ان اوپر اس کائنات سے اور دماغ کے کفن کی وجہ سے اس اسے وہ جنت میں داخل کار نہیں پڑتا <laughs> تو اس لیے اسے بھی اس نے درمیان میں اس کو لٹکایا ہے نقشے کے ساتھ اس کی بڑی عقیدت اقبال کی ہے اصل میں اقبال یوں کہہ لیے یہ متأثر ہوا یا نہیں متصر ہوا میں اس بات میں نہیں جانا پڑتا اس نے جو خاصا اثر لیا ہے اپنی جو فلسفی اس کی خود ہی کی ہے اس میں تو برگسان سے لیا ہے اس نے اثر بہت ہی اس کے ساتھ ملتی جلتی ہوئی بات ہے ٹائم کے متعلق جتنا اثر لیا ہے وہ برگسان سے لیا ہے اور یہ جو اقبال کے پیام میں ہمیں قوت جلال دلار یہ چیز ملتی ہے نا یہ ساری نٹشے کی ہے میں سمجھتا ہوں نیٹ کے متعلق کچھ بات کرنے پہلے پھر بات سمجھ میں آئے کہ یہ کیا تھا اور یہ کیوں اس کی اس کی کیفیت کیا تھی جی نیوز کے متعلق ہم سنتے چلے آتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگر دیکھنا ہونا تو وہ نٹشے ہے میرے نزدیک اتنا اونچا فلسفر شاید ہی کہیں ملے سا ہم نے لیکن جانے بے جسے یہ کہتا ہے کہ ایک مسلسل استراؤ بے تاب تڑپ خالش آگ لگی ہوئی ہے اس کے اندر چاہتا وہ یہ ہے کہ یہ جو آب و گل کے تح انسان پھر رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں یہ مٹ جائیں کوئی ایک انسان پیدا ہو جائے جسے جس فوق البشر کہا جا سکے وہ تھی کڑپ اس کی فوق البشر کو وہ خدا دیکھنا چاہتا تھا لیکن عیسائیت نے جو انسان کامل کا ان کے اس کے سامنے تصور پیش کیا وہ سراپا اجز کمزوری زورف نامرادی مایوسی یہ تھی اس کا جو اس کے اوپر رد عمل ہوا تو اس کا فوق البشر خالص چی شیر پقاب جنگل زندگی قوت کااہری اس میں کہیں جمالیت نہیں کہیں لوچ نہیں کہیں لچک نہیں وہ اس قسم کا وہ مافاق البشر دیکھنا چاہتا ہے اور لامہ دودھ جلال کی قوتوں کا اسے پیکر دیکھنا چاہتا ہے خدا سے منکر ہوتا ہے لیکن خدا کی یہ جو جبروج کی شان ہے وہ اپنے مافاق البشر کے اندر دیکھنا چاہتا ہے وہ اس قسم کا ما البشر بناتا ہے وہ عیسائیت کو میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر گویا آخر حد تک ٹکڑے ٹکڑے جو کیا ہے اگر کہ اس سے پیشتر بھی گزرے ہیں فلسفر یورپ میں جنہوں نے اس کے اوپر زرد لگائی لیکن نٹشے نے جس طرح اسے تباہ کیا ہے جی اس کے بعد تو عیسائیت من پی نہیں سکی میں کہتا ہوں عیسائیت کے متعلق کچھ نہ پڑے ایک نٹشے کی کتاب پڑھنے سے اور اس کے بعد سمجھ میں آ جاتی یعنی وہ تھولوجی کی بنا کے اوپر اس کو نہیں کر خالص اس ایتھک کی بنا پہ یہ کرتا ہے کہ یہ دنیا باقی بھی رہ سکتی ہے اگر تمہارے ہاں کا یہ جو فلسفہ ہے اس کو لایا جائے تو چنانچہ اس نے اینٹی کرائسٹ جو لکھی ہے یعنی پہلا استعفیٰ جو اس کا جس میں وہ انتخاب کیا جاتا ہے یا جیباچا کے یہ چار لفظوں کا دیباچہ ہے وہ کہتا یہ ہے ان سے عسائیوں سے کہ تمہارا مسیح یہودیوں کے ہاتھ سے بچ کے آسمان سے چڑھ گیا وہ نٹشے کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا <laughs> <laughs> پھر اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان کے ہاں کا یہ سارا جو ایتھک دیا ہوا تھا جی وہ اس ایتھک سے اتنا بیزار ہے اس کی کتاب بیاونڈ گڈ اینڈ اب دیکھتے ہیں تصور کتنا عجیب ہے یہ کہ یہ سب بکھیڑے ہیں سب بکواس ہے جس میں تم الجھے ہوئے ہو ان کے ہاں کی جو نیکی ہے وہ تو اس کے ہاں انسانیت کی تباہی ہے نا ایون انہوں نے کرار دے دیا اوریجنل سن کو اور اس کے بعد اس سے بچنے کا طریقہ بتا دیا مسیح کے کفارے کے اوپر ایمان لانے کا جو شلیپ دے دیا گیا اس میں وہ دیکھتا ہے دکھتا ہے وہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ تو نہیں بچا سکے گا سوچو تو صحیح اس لیے بیان گڈ اینڈ ایول میں وہ ایک ایسے کائنات کا کی تخلیق کرتا ہے جہاں یہ جو معیار ہیں گڈ اینڈ ایول کے یہ کوئی معیار اس قسم کے نہ لیکن وہاں جا کے کیونکہ اس کو صحیح معیار ملتے نہیں ہیں اس لیے معیار اس کے پاس خالص قوت رہ جاتی ہے ول اینڈ پاور دو چیزیں ہیں شوقن ہار کا فلسفہ بھی ول کے اوپر ہے لیکن شوقن ہار کی ول جو ہے وہ پرپز لیس ہے نیکشے کی ول فل ہے وہ پرپز کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ول جو ہے یہ موت کے بعد پھر ایک نئی زندگی کریٹ کرتی ہے جو پہلی زندگی سے بہتر ہوتی ہے ایک جنریشن کو تباہ کر کے دوسری جنریشن وجود میں لاتی ہے جو پہلے سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے اس طرح اس کے ہاں اٹرنل ریکرنس یہ ہے نا نٹشے کا فلسفہ اٹرنل ریکرنس ایک گوری انقلاب ہے اسی طرح سے وہ بار, بار بار بار بار وہ ہوتا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ جو فوق البشر ہے سپر ہیومن سپر مین وہ وجود میں آ جائے گا یعنی کائنات کا سارا مقصد ان تمام مٹی کے آکے باکے جتنے بھی ہیں ان کو توڑ کر ان میں سے ایک فوق البشر پیدا کرنا ہے اور فوق البشر کے لیے پہلے وہ سپر ہیومن ریس پیدا کرتا ہے یہاں آگے وہ جو کشنا بھی ہیں نا, وہ اس کے فنسل میں بنے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ جرمن جو ہے یہ ریس یہ سپر ریس پیدا ہو رہی ہے آپ بہتری کے ہی آ جائیں مجھے بار بار دکھ کرنا یہاں میرے قریب قریب آ جائیں ممم. وہ سپر ریس بنتی ہے اور اس سپر ریس میں سے ایک سپر مین آخر میں پیدا ہوگا اور یہ ہے پرپس جو ہے کائنات کا وہ انسان کامل ہوگا وہ انتہائی جبروت اور جلال کی قوتوں کا مظر ہوگا وہ اس میں کوئی رحم کسی قسم کی لوچ ذرا سی نرمی بالکل نہیں مانتا حالانکہ آرٹ کا بڑا قائل ہے خاص طور پہ موسیقی کے متعلق تو وہ یہ کہتا ہے کہ موسیقی کے بغیر زندگی ایک غلطی ہے وہ زندگی کو مانتا ہی نہیں ہے آ جاؤ بیٹے یہاں آ جاؤ تم جتو وہاں سامنے تو وہ بتا دی آرٹ کا دن زیادہ ہے رسیقی کے بغیر وہ کہتا ہے زندگی غلط ہی ہے لیکن آرٹ کے اندر وہ صرف قوت کو مانتا ہے آرٹ اگر جمالیات کو ڈپکٹ کرتا ہے تو وہ اس کے نزدیک آرٹ نہیں رہتا وہ صرف قوت کو مانتا ہے کہ یہ ہے آرٹ اس کے نزدیک یہ جو پہلو ہے اس کا کہ وہ مسیحیت کا جو فلسفہ ایتھک کا تھا اس کے خلاف جاتا ہے یہ اقبال کو بہت بھا گیا تھا خدا کا منکر ہے لیکن خدا کی صفات اس انسان میں دیکھنا چاہتا ہے اس اعتبار سے اقبال نے اس کو منصور کا درجہ دیا کہ منصور انلحق کہہ کے اپنے آپ کو خدا بناتا تھا یہ اس ایک فوق البشر کو خدائی صفات کا حامل دیکھنا چاہتا ہے بیٹا وہ سپاہی بھی چاہیے تھی میں نٹشے کی گفتگو بیٹا کر رہا ہوں وہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں آج درمیان کی چیزیں میں تمہیں صرف درمیان میں پڑھا دوں گا ون سیونٹی فائیو نٹشے کی بات ہو رہی ہے نٹشے ایٹین فورٹی فور میں پیدا ہوا فینالوجی اس کا سبجیکٹ تھا لیکن آل راؤنڈر تھا تھوڑا سا وقت اس نے پروفیسری کی اس کے بعد اس کو کچھ جنون سا ہوا فالج گرا زندگی کا بیشتر حصہ اس کی یہی کیفیت تھی ٹی بی کا مریض فال مفلوج کچھ دماغ میں تھوڑا سا بگڑا ہوا لوگوں کے نزدیک بے کس بے بس کوئی سہارا نہیں آپ تو شروع میں مر گیا تھا دہن کی ایک جو اس کی تیمارداری کر دی تھی اس کو اور یہ دیکھنا ہو کہ یہ کن چیزوں کا مریض تھا تو اس کے خط جو اس کی بہن کے نام ہیں جی وہ دیکھنے کے ہیں بہن کے نام یہ خط لکھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر یہ طبیب یہ کیا جانے کہ مجھے کیا مرض ہے اگر تمہیں کوئی دو آدمی ایسے پیدا کر دو کہیں سے جو میری بات کو سمجھ جائے تو تمہارا بھائی آج اچھا ہو جاتا وہ وہ مراج ہوا اس بات کا تو اور بات ہے ہی تھی اتنا آگے ہے اپنے دور سے اس دور میں تو کوئی نہیں اس کو سمجھ سکتا تھا چیخ کے وہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو میرے علاج دے دو جواب ان سب کو نہ یہ سمجھ سکتے ہیں نہ میں ان سے اچھا ہو سکتا ہوں کہیں سے پیدا کر دو چند ایسے لوگ کچھ نہیں میں ان سے نہیں سمجھ. میری بات کو سمجھنے اتنا چاہتا ہوں پھر تم دیکھو کہ میں کیسے اچھا ہوتا ہوں اپنے متعلق کس قدر اس کو یقین سیلف کانفیڈنس تھا کہ آخری وقتوں میں اس نے بہن نے کہا کہ اب تو یہ نظر آتا ہے کہ بھائی ہماری زندگی جلد ختم ہو رہی ہے وہ اس زمانے میں دس سیت ذرطست لکھ رہا تھا اپنی آخری کتاب تو وہ پوری نہیں ابھی ہوئی تھی تو وہ اس کو وہ لکھتا ہے تم نے کیا کہہ دیا مجھے فطرت تمہاری طرح بے وقوف عورت نہیں ہے کہ وہ اتنا بھی نہ سمجھ لے کہ اگر میں یہ کام نا چھوڑ گیا تو کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا اس لیے ہو نہیں سکتا کہ جب تک میں اپنا کام مکمل نہ کر کروں میں یہاں سے چلا جاؤں گا <تصفح> عجیب شخص ہے اس میں بھی افسوس یہ ہے کہ جرمنی اوریجنل نہیں میں اس کے پڑھ سکا بڑا جی چاہتا اس نے بھی زبان الگ وجہ کی تھی اس نے لکھا ہے اس کے دباچے میں کہ پروفٹ جو ہے وہ اس عام زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا یہ عام زبان اس کی متمل نہیں ہو سکتی اس کی زبان الگ ہونی چاہیے اس لیے میں وہ الگ زبان وضع کرتا ہوں کس قدر قریب آتا ہے ان چیزوں کے دو اور وہ پھر اس نے وہ لکھی ہے سنا ہے بہرحال میں نے تو ترجمہ ہی پڑھا ہے ترجمہ بھی بڑا عجیب ہوا ہوا ہے ایسا وہ کتاب تو پوچھو نہیں وہ ٹھیک ہے کہ ہم تو اس مقام پہ لے جا نہیں سکتے اس کو لیکن بہت اونچا مقام ہے اس شخص کا اس کتاب میں جو پتہ چلتا ہے تو یہ چیزیں تھیں اقبال کو نٹشے کی جو بھا گئی تھی بات نٹشے سے چلی ہے تو میں ارض کروں پیام مشرق میں اس شخص نے نٹشے کے متعلق تین نظمیں لکھی ہیں دو چھوٹی چھوٹی تھیں ایک ذرا بڑی سی ہے شاپنہار کا فلسفہ پہلے یہ نٹشے شاپنہار ہی کا شاگرد تھا یعنی ایک تھا اس کی فلسفی کا شوپنہار کا فلسفہ پیسیمزم کا فلسفہ ہے انتہائی مایوسی گوتم بدھ کا یہ فالوور ہے اسی کی فلسفی کو یہ السٹریٹ کرتا ہے شوپنہار وہی نروانہ اس کا محاصل ہے وہی ڈارکنیس وہی پیسیمزم انتہا ہے اس کی اس نے اقبال میں لکھا ہے شوپنہار و نش یہ نظم ہے پیام مشرق میں دو سو چوتی صفحے کے اوپر خوبصورت او چیز ہے کہ کس طرح سے وہ تقابل کر کے اس کے بعد یہ نٹش پور شوبنہار کو سمجھاتا تھا کہ کہاں غلطی کرتے ہو نظم خوبصورت ہے میں پڑھ دیتا ہوں شوبنہار کا فلسفہ مرغز زے آشیانہ بسیر چمن پری خارے زاخ گل بتن نازکش خلیم بدگشت گفت پہ چمن روزگار کا از درد خیش و ہم ز دیگران دیگر ایک کانٹا کیوں ہوتا ہے یہ سارا پرسنل قصہ سنگ جیسے وہ بدھ کے ساتھ ہوا ہے نا کہ ساری پرسنل چیز ہے دماغ بہت اونچا ہے اس کو فلسفہ بنا دیا جناب کروڑ در کروڑ انسانوں کو تباہ کر کے رکھ گئے ہوتا ہے پرسنل واقعہ کوئی دیکھا نہیں یہ ہارے شاخ گن بتنے داغے خون بے گن ہے لالا را شموت بے گنا کا خون ہے یہ جو لالا کی اندر تنس میں گنچا فرید بے بہار دی سارا پل ساپن گفت اندر ہی سراگ کے دنائش فتادا کج صبح پجا کے چرخ درو شام ہاچ تھی صبح ہوتی نہیں ہے اس کے اندر جب ناری تاب حوصلہ اے آن نواب تراز خون گشت حوصلہ کے مانے ہو خون گشت نغمہ ہو زیدو چشمش فروغ چکید یہاں تک ہو گیا سو گئے فا ہو بدلے خود دے کیا کیا با ہو دے گریفت خدم کیا ہو کے خیش خار وے اندام خوب کشی گفتش سود خیش جے جیب زیا برات یہ ہے اس کا فنصل آتے رہے حالات نامساد ہر نامساد حال سے ایک نہ ایک سود جو ہے اس میں سے نکل سکتا ہے گل از شگا کے سینا زرے نابا کرنا یہ چاہیے کہ درمانز درد ساز اگر خستہ تن شوی شری اگر خستہ تن شری خوبر بخارش ہو کہ سر چمن شوی اب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ یہ اس کو کیوں وہ سمجھا یہ لکشن یہ جو بنا نہیں کرنا چاہیے <girlfriend> <Rajan> دوسری غزل اس نے لکھی ہے دو شعر ہیں آس عناصر انسان دلش تپیر نیکسٹ فکر حکیم پیکر محکم تارا فری کہ یہ موجودہ پیکر جو ہے یہ اس کے مکمل نہیں ہو سکتے اس سے زیادہ محکم پیکر ہونا چاہیے افگند در فرنگ سرا شوبے تازہ دیوانہ بکار گہے شیشہ گرد ہاں ہاں ہاں ہا ہڑھنے والا ہے بس اس شخص نے جی وہاں کے سارا فنسپل ساری ہسٹری سارے آرٹ سارے مذہب ساری سیاست یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دی ہوئی ہے دکھے ہوئے ہیں اس کے اندر اس قدر سخت کریتک ہے کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں تھی یورپ یوروپ کی جو رکت. جو رکت. ہر چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی دیوانہ ہے بکار گیا ہے شیشا گھر بڑی خوبصورت اگلی نظم ہے اس کی نٹ شیر کی تین شیر ہے شیر تو تا گھر نواخا ہی